اگر امام نماز میں امام سے غلطی ہوتی ہے اور وہ آخر میں جیسے سجدہ سجدہ, سجدہ سعو کرتا ہے اب سجدہ ساؤ کرنے کے بعد جو مقتدی جو ان کے پیچھے نماز پڑھے ان میں سے کسی ایک کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا اس کی نماز ہوئی یا دونوں نے سجدہ ساؤ وزو ٹوٹ گیا اگر صاحب کر لیا اس کے بعد جو تشہود اور وہ والی کیفیت ہے و... اس وقت وزو ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ظاہر ب... وہاں سے وزو ٹوٹ گیا تو تیرہ شرائط جو جماعت میں وضو کر کے فوراً وہیں سے شامل ہونے کی جو تیرہ شرائط ہیں اگر ان شرائط کو پورا کر سکتا ہے تو وہ وہیں سے جو ہے مل جائے گا ورنہ پھر استناف یعنی از سر نو نماز شروع کرنا یہی بہتر ہے تو اس کی نماز بہرحال اگر وہ وضو ٹوٹ گیا اس کا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی ایسا نہیں کہ وہ کفایت ہوگی کہ سجدہ صاحب سے پہلے جو ہے میں نے سلام پھیر لیا تھا چونکہ اس کے حق میں امام صاحب کے حق میں اگر واجب ہے سجدہ صاحب کرنا تو مقتدی کے حق میں بھی وہ واجب ہے وہ چاہے منفرد ہو یا مقتدی ہو دونوں صورتوں کے اندر اگر سجدہ سجد صاحب کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو وضو کر کے نماز دہرانی ہوگی اللہ تعالیٰ عالم تشہد کرنے کے بعد جو وضو ٹوٹنے کا معاملہ ہے ساتواں فرض جو نماز کا ہے وہ ہے خروج بھی سن ہیں فقہ نے فرمایا کہ فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا ساتواں فرض وہ بھی اس صورت میں کہ جان بوجھ کر وضو توڑے از خود وضو ٹوٹ جانا کہ ری کا خارج ہو جانا یا کوئی اور امر خون کا نکل جانا اس سے تو خروج بھی سن ہی ادا بھی نہیں ہوگا کیونکہ ساتواں فرض جو اپنی سنت اپنی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز سے باہر آئے وہ فرض ہے اور اس کے لیے طریقہ کون سا اختیار کرے واجب بھی ہے کہ سلام کے ساتھ باہر ہے تو اس نے فرض تو ادا کر دیا اگر بال جان بوجھ کے وضو توڑتا ہے وہ تو ساتواں فرض تشہد کی مقدار قادۂ آخرہ میں بیٹھ گیا اس نے تشہد پڑھ لیا ہے اور اب جان بوجھ کے وضو توڑ دیتا ہے تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا ساتواں خروج بھی سنیں ہی گا لیکن واجب اس کا ترک ہو گیا اور وہ کیا ہے سلام کہ سلام کے ذریعے نماز سے باہر آئے کیونکہ سلام دوران نماز الاؤ نہیں ہے تو سلام ایک ایسا امر ہے کہ جس سے نماز سے بندہ باہر آتا ہے نماز ٹوٹ جائے اگر دوران سلام اگر... اگر نماز اگر سلام درے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی تو ساتویں فرض کو ادا کرنے کے لیے واجب کیا ہے سلام تو سلام کے ذریعے باہر آنا واجب ہے اگر اس نے بغیر سلام کے جان بوجھ کے تشہد کی مقدار کے بعد وضو توڑ کے نماز سے باہر نکلتا ہے تو فرض اس کا خروج بھی سُنہی کا ادا ہوا البتہ واجب اس کا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حق میں وہ نماز دوبارہ پڑھنا فرض نہیں ہوگی واجب ضرور ہوگی واجب الاادہ رہے گی نماز اللہ تعالیٰ عالم